بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے یا ایہا الناس اتقو ربکم ان زلزلت الساعت شیئن عظیم لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو کی قیامت کا زلزلہ ایک حادثہ عظیم ہے یو مت نہ بال کلو داتی و تی ہم سس و وَمَا ہوں بس و عَذَابَ اللَّهِ لدی اے مخاطب جس دن تو اس کو دیکھے گا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 شی قونی اور بعض لوگ ایسے ہیں جو خدا کی شان میں علم و دانش کے بغیر جھگڑتے اور ہر شیتان سرکش کی پیروی کرتے ہیں کتب عليه من إِلَى عَذَابِ انسائی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 مین ثم من کتی مغل وغير نو بین لكم وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا الا اجل أَجَلٍ منسم ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ کم عِلْمٍ شَيْئًا و طول او بہ مدت فا زلئی حلم تزت و رحبت ولی زم بحیر لوگو اگر تم کو مرنے کے بعد جی اٹھنے میں کچھ شک ہو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 الساعة آتیت لا غیب فيها وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے اس میں کچھ شک نہیں اور یہ کہ خدا سب لوگوں کو جو قبروں میں ہیں جلا اٹھائے گا وَمِنَ النَّاسِ مَن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 اور قیامت کے دن ہم اسے عذاب سوزاں کا مزہ چکھائیں گے بما قدمت يداك وأن ليس اے سرکش یہ اس کفر کی سزا ہے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے اور خدا اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ومن الناس من۔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 فل دلیہ دن سمت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 لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے کلبا <سلام> او منہ بلحری جب وہ چاہیں گے کہ اس رنج جو تکلیف کی وجہ سے دوزخ سے نکل جائیں تو پھر اسی <سلام> میں لوٹا دیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ جلنے کے عذاب کا مزہ چکتے رہو اندینوآ لباس جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے خدا ان کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے تلے نہریں بہہ رہی ہیں وہاں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور موتی اور وہاں ان کا لباس ریشمی ہوگا وَهُدُوءِ الى صراط الحميد اور ان کو پاکیزہ کلام کی ہدایت کی گئی اور خدا حمید کی راہ بتائی گئی ان اللذین کفروں و عن سبیل اللہ والمسجد الحرام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 لیشحدومنا فی علحم و عصم اللہ فی ام معلوم علامہ ذکم بہیم تلام فکلوملباسل فقیر تاکہ اپنے فائدے کے کاموں کے لیے حاضر ہوں اور قربانی کے ایام میں معلوم میں چہار پایا مویشی کے ذبا کے وقت جو خدا نے ان کو دیے ہیں ان پر خدا کا نام لیں اس میں سے تم خود بھی کھاؤ اور فقیر درماندہ کو بھی کھلاؤ پھر چاہیے کہ لوگ اپنا محل کچیل دور کریں اور نظریں پوری کریں اور خانہ قدیم یعنی بیت اللہ کا طواف کریں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 اور جھوٹی بات سے اجتناب کرو حفا اللہ و مشرقی نبی و فکأنما خر من السماء انباخ الطیر او قو به ہوئی او اوت به بحری في مکان صحیح. صرف ایک خدا کے ہو کر اور اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرا کر اور جو شخص کسی کو خدا کے ساتھ شریک مقرر کرے تو وہ گویا ایسا ہے جیسے آسمان سے گر پڑے پھر اس کو پرندے اچک لے جائیں یا ہوا کسی دور جگہ اڑا کر پھینک دے ذلک ومن يعظم شعائر اللہ فانها من تقوى القلوب یہ ہمارا حکم ہے اور جو شخص ادب کی چیزوں کی جو خدا نے مقرر کی ہیں عظمت رکھے تو یہ فعل دلوں کی پرہیزگاری میں سے ہے۔ لکم فیھا منافع الى اجل مسم الى اجل ثم محلها الى البيت ان میں ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے فائدے ہیں پھر ان کو خانۂ قدیم یعنی بیت اللہ تک پہنچنا اور زبا ہونا ہے ولی کل فلاحکم الح واحد فلح اسلم و بشر المخبیتی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 سخرها لكم الله على ما هداكم وبشر المحسنين خدا تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون بلکہ اس تک تمہاری پرہیز پہنچتی ہے اسی طرح خدا نے ان کو تمہارا مسخر کر دیا ہے تاکہ اس بات کے بدلے کہ اس نے تم کو ہدایت بخشی ہے اسے بزرگی سے یاد کرو اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیکوکاروں کاروں کو خوشخبری سنا دو خدا تو مومنوں سے ان کے دشمنوں کو ہٹاتا رہتا ہے بے شک خدا کسی خیانت کرنے والے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 الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد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 ہم فی الارض اقام الصلاة وآتہو الزکاة وآمرو بالمعروف ونہو عن المنکر وللہ عاقبت العمور یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو ملک میں دسترس دیں تو نماز پڑھیں اور زکاة ادا کریں اور نیک کام کرنے کا حکم دیں اور برے کاموں سے منع کریں اور سب کاموں کا انجام خداہی کے اختیار میں ہے وَإن فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود اور اگر یہ لوگ تم کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے نوح کی قوم اور آد اور سمود بھی اپنے پیغمبروں کو جھٹلا چکے ہیں وہ إِبْرَاهِيمَ ابواہ و اور قوم ابراہیم اور قوم لوت بھی واصحاب مدین موسى للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان اور مدین کے رہنے والے بھی اور موسا بھی تو جٹلائے جا چکے ہیں لیکن میں کافروں کو مہلت دیتا رہا پھر ان کو پکڑ لیا تو دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا سخت تھا فکا وبئر معطلت و مشید اور بہت سی بستیاں ہیں کہ ہم نے ان کو تباہ کر ڈالا کہ وہ نافرمان تھیں سو وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں اور بہت سے کنویں بیکار اور بہت سے محل ویران پڑے ہیں افلم یسی او فتقون کلو بوئیں بِهَا او آدا نوئی بِهَا محل لا تعمل سوا والا کن تامل کلو بلتی فدو کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر نہیں کی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 تعدون اور یہ لوگ تم سے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں اور خدا اپنا وعدہ ہرگز خلاف نہیں کرے گا اور بے شک تمہارے پروردگار کے نزدیک ایک روز تمہارے حساب کے روح سے ہزار برس کے برابر ہے وَكَأَيِّم مِّن قَضْيَةٍ اَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيبِ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 فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ تو جو لوگ ایمان لائے اور کام نیک کیے ان کے لیے بخشش اور عابرو کی روزی ہے وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آیَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَا کا اصحاب الجحيم اور جن لوگوں نے ہماری ایتوں میں اپنے ذو میں باطل میں ہمیں عاجز کرنے کے لیے سعی کی وہ اہل دوزخ ہیں وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنا الق شيطان في امنيته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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآیَاتِنَا فَأُولَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُحِينٌ اور جو کافر ہوئے اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے رہے ان کے لیے زلیل کرنے والا عذاب ہوگا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمْ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 اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور خدا تو سننے والا دیکھنے والا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُ وَأَنَّ مَا من مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ اس لیے کہ خدا ہی برحق ہے اور جس چیز کو کافر خدا کے سوا پیارتے ہیں وہ باطل ہے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 نواح الحل اوبل فل کا تجری فل بحری کو ان نواہ بالناس لرؤوف فرح کیا تم نہیں دیکھتے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 میمی تو کم تم می کم اور وہی تو ہے جس نے تم کو حیات دی پھر تم کو مارتا ہے پھر تمہیں زندہ بھی کرے گا اور انسان تو بڑا نہ چک لمتی جال نام سکن سکو ہم نے ہر ایک امت کی شریک مقرر کر دی ہے جس پر وہ چلتی ہیں تو یہ لوگ تم سے اس امر میں جھگڑا نہ کریں اور تم لوگوں کو اپنے پروردگار کی طرف بلاتے رہو بے شک سیدھے رستے پر اجادلوک فقل اللہ اعلم ما تعملون اور اگر یہ تم سے جھگڑا کریں کہہ دو جو عمل کرتے ہو اسے خوب واقف ہے اللہ یحکم بینکم یوم القیامت فی مکم فیغ تختلفون جن بات میں ممت تم اختلاف کرتے ہو خدا تم میں مقامت روز فیصلہ کر دے گا دالم تم نہیں جانتے کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے جانتا ہے یہ سب کتاب پہ لکھا ہوا ہے شکوسان اور سوا ایسی جن کی اس نے ان کے پاس بڑی ہے اور ساتھوں کا کوئی بھی مزید نہیں ہوتا اس کا خدا نے کافروں سے وعدہ کیا ہے اور وہ برا ٹھکانا ہے یا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 جادی ہو جا علائی کم فدی نی مج ملتا سم کم المسلم فی حاد شہیدہ می کوبلو وَفِي کو سول شہید کم وت وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ سلند النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ تفیم بِاللَّهِ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 سد